ان وقت الصلاه والصلاه والسلام تو بالسلام محمد المصطفى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 ثابت قدمی الحمدللہ عطا فرمائیے جی کسے جگہ تے قدم لڑکڑا گئے نے یار آخر بندہ میں انسان خطا دا پتلا ہے تو میں بار بار بھئی ڈر ڈر کے میں اسے واسطے لفظ پھر دوہرا رہا مولا میرے کو جو خطا ہوئیے میری طرف ہوئیے اپنے نبی دے ولفا کا سدکا معاف کرتے تو یہ امبیال احمد سلاد تسلیم وارث سمے نے پولا معاف یہ ممبر کہنا کا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 پورا فرمدا ہے پلا بازو ہوا ہو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 <गया> बड़ा ही फरमाया जो उना खरीद कीता वो सारा उना उन्हों ही सी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 لگا بیٹھا شتیاس فقیر دی کل پوری بیٹھا دور دوار توے منگتا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 قرآن خدا دے نظام دی قدر ہر پاس ہوگے گی نا اس لیے سا جٹ رہے گا اگلے دن ہی میں قرآن چل دی قرآن اور پخانے لگے پتہ نہیں اللہ تعالی سڈے امل دی سزا یہاں دی کس رنگ سانو دے گا قرآن جیسی عظیم کتاب ہندو اپنے وید دی سکھ اپنے گرنتھ دی عیسائی اپنی انجیل دی میرے نال میرے پا, پیرے دے نال ہی پہلا سی عیسائیاں ن جڑیاں کا کالے ہبشیا کا یقین کرنا وہ سارے دے سارے قیدی سن منشیات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 کہڑا ہے جنوب دکھ ہوا ہے سو نہیں رہا ہے <laughs> <laughs> چنگا کئی یہ آدھے ہوکی اور چھ دیا یہ ہوں باہر آن لگا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 کیونکہ اللہ فرمانا ہے میں کوئی احسان نیکی کرے تو ان نیکی ضائع نہیں کرتا اللہ سنیا سارے کول میں ہاں عرض کرنا میرے کو سارے کول کوئی نیکی نہیں ہوئی خطاواں سانو تو معافی مولا مول مول کرتے اس دی بڑی مہربانی گی لیکن گل یہ آئی جہاں بندہ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 ہس بندہ سن لوگ بندہ یوکتن کیا لوکی اگمان کرتے کہ میں یہ چھڑ دیاں گا کہ فقط کہہ دسا مومی مسلمان چڑھ دیا گا نہ میں آزمائش ضرور کرا ایماندار دس قرآن سچ بولتا کہ نہیں بوئی پھر رب سونا ہلا ہلا کے ودا بندہ رب دے نہیں تو رب نے لما پایا ہے نہیں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 کہ الفاظ رب سونا نبی پاک دے غلام اور جہانوں دے جناب بےڑے پار کر دے رب سو میں بیمار کافی بیٹھا ہاں من پتہ ہے صرف ایک میں میں نات شریف دے بول آ کے گیا سور کی بار گاش فریاد دے <سطور> <سطور> میرے آقا میرے مولا میری جان سنے وہ میرے آقا میرے مولا میری جان سونے کوئی سہارا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 ंगली का इशारा होवे पारा पारा जावे उ निशान तेनीशारा सुने मेरे आका मेरे मौला मेरी जान सुने की ओ की ईसाई वाजपाई सब गुलाई की योदी की ईसाई वाजपाई सब गुनाई लाल फौजा ने उठाया तूफान सुने मेरे आका मेरे मौला मेरी जान सुने कोई सहारा नहीं मेरा तेरा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 میرے مولا میری جان سونے ختم کر دیا الفاظ دینا. اللہ فرمائے. آل. قدم فرمائے ہر ہر قدم فرمائے